اور دو ہزار انیس ماہ جولائی کی سترویں تاریخ ہے اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے آمین یا رب العالمین شیخ ابو مصعب سوری فک اللہ اصرح کی کتاب دعوت المقامت الاسلامیہ العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے دوسرے نقطے میں جاری ہے تیسری فصل کے دوسرے نقطے کا عنوان ہے لاخت النق کہ قابل نے اپنے نیک و صالح بھائی حابیل کو جو کہ بے گناہ تھا یوں دھمکایا تھا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا تو آج بھی وہی سلسلہ جاری ہے پوری دنیا میں بے گناہ مسلمانوں اور بے گناہ انسانیت کا قتل عام قابیل کے وارثین اور جانشین بدماش اور متکبرین کر رہے ہیں اس سلسلے میں گزشتہ سبق میں استاد محترم نے قرآن کریم سے چند اشارات بیان فرمائے تھے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ صلاحت وسلام تشریف لائے ان سب نے توحید کی دعوت دی مقابلے میں مشرقین اور ان کے بڑوں نے اور ان کے اکابرین نے مسلمانوں کو ستایا ان کو تکلیف پہنچائی حتیٰ کہ مسا علیہ سلاط وسلام تشریف لائے فرعون کے ساتھ ان کی طویل کشمکش جاری رہی پھر اللہ جل نے ہمیں بنی اسرائیل اور ان کے اکابرین اور ان کے فاسق و فاجر دینی پیشواؤں اور مولویوں کا حال سنایا کہ کس طرح انہوں نے دینی پیشواؤں نے اپنے ہی پیغمبروں کے خلاف محاذ سنبھال لیا اور ان کے خلاف وہ برسرے پیکار ہوئے سورت البقرہ کی آیت نمبر ستائیس میں مذکور ہے ولقد آتے وقفی بر رسول اور تحقیق ہم نے موسا کو علیہ السلام کتاب آتا کی وقف نام امباد ہی بر رسول اور ان کے بعد پے در پہ ہم نے پیغمبروں کو بھیجا وہ آتئین آئی سبن مریم البینات اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہما السلوات و کو معجزات عطا کیے وہ روح القدس اور ہم نے انہیں روح القدس یعنی جبریلا علیہ السلاۃ وسلام کے ذریعے طاقت بخشی افق الما جا کم رسول بمالا تہوا انف سکم استقبر تو کیا یہ تمہاری عادت بن چکی ہے جب بھی کوئی پیغمبر ایسی بات لے کر آتا ہے جسے تمہارے نفس قبول نہیں کرتے تو تم تکبر کرتے ہو وفری قن تم و فریقن بعض پیغمبروں کو تو تم نے جھٹلایا اور بعض کو تم قتل کر ڈالتے ہو بنی اسرائیل پیغمبروں کے ساتھ یہ معاملہ کیا کرتی تھی بعض کو قتل کر ڈالتی تھی اور بعض کو جھٹلاتی تھی حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام تشریف لائے ان کے ساتھ اس زمانے کے یہودی علماء اور یہودی عابدوں نے مکر کیا سازشیں کی اور اس زمانے کا جو رومی حاکم تھا اس کے پاس عیسی علیہ سلاد و کے خلاف شکایتیں پہنچاتے رہے عیسا علیہ سلاد و کو قتل کرنے کے لیے اور ان کو پھانسی پر چڑھانے کے لیے انہوں نے ان شیطان قسم کے علماء نے اور شیطان قسم کے عابدوں نے اس کے کان بھرے لیکن اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کو نجات دی وماں قتلو ہوں و ہوں وہ نہ ہی انہیں قتل کر سکے اور نہ ہی انہیں تختے دار پر چڑھا سکے لیکن یہودیوں کی یہ ریشہ دوانیاں یہیں پر آ کر ختم نہیں ہو گئی بلکہ عیسا علیہ الصلاط وسلام کو برحق پیغمبر ماننے والے اور سمجھنے والوں پر دو صدیاں ظلم و ستم کی جاری رہیں جنہیں یہ لوگ ڈارک ایج کہتے ہیں تاریک زمانہ افسوس ہے کہ عیسا علیہ الصلاط وسلام کے نام لیوا آج مسلمانوں پر ڈارک ایج مسلط کر رہے ہیں لیکن انہیں شرم نہیں آتی قرآن کریم نے عیسیٰ علیہ السلاط وسلام کے ماننے والوں اور ان پر برحق ایمان لانے والوں کا ذکر سورت البروج میں اس طرح کیا ہے قطل اصحاب القد انارضا تلوقودہ قرود اس واقعے کی تھوڑی سی تفصیل بیان کر دیتے ہیں اصحاب الخد خندقو والے سرنگو والے نجران نامی علاقے میں جو آج کل کے جزیرت العرب کا ایک علاقہ ہے نجران میں ایک قوم ایک لڑکے پر جو کہ حق اور توحید کی دعوت لے کر کھڑا ہوا اس پر ایمان لے آئی مفصل واقعہ صحیح مسلم میں موجود ہے آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں اس لڑکے کا نام وزاحت تھا رحمہ اللہ اس لڑکے کو بادشاہ وقت نے مارنے کے لیے پہاڑ کی طرف بھیجا تو جو ان کو لے کر گئے وہ خود ہی مر گئے پھر سمندر کی طرف بھیجا تو جو لے جانے والے تھے وہ سمندر میں غرق ہو گئے اور یہ نوجوان لڑکا صحیح سلامت واپس آ جاتا ہے آخر بادشاہ کو اس نوجوان لڑکے نے کہا کہ اگر تم واقعی مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو میرے رب کا اور میرے اللہ کا نام لے کر میرے ترکش سے ایک تیر نکال کر میری طرف داغ دو اس طرح تمہاری آرز پوری ہو جائے گی چنانچہ اس ظالم نے اسی طرح کیا اور اس لڑکے کے ترکش سے ایک تیر لے کر بسمی رب الغلام اس لڑکے کے رب کے نام سے کہہ کر داغا تو اس نوجوان لڑکے کی کنپٹی پر یہ تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا اس لڑکے کی شہادت کو دیکھ کر اٹھارہ ہزار کے قریب لوگوں نے آمنہ برب الغلام کا نعرہ لگایا کہ ہم بھی اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں تو بادشاہ کی مصیبت دگنی سے چگنی ہو گئی بات سمجھ میں آ رہی ہے اس وقت کے اس ظالم بادشاہ نے مسلمانوں کے سامنے دو ہی راستے رکھے جو کہ آج کل بھی رکھے جاتے ہیں کہ یا مرتد ہو جاؤ یا اس آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو جاؤ آگ بڑھکائی جاتی رہی آگ بڑھکائی جاتی رہی کئی دنوں تک اور ان خندقوں اور سرنگوں کے سامنے مسلمانوں کو لایا گیا مسلمان ایک ایک کر کے اس آگ میں تو کودتے رہے مگر وہ مرتد نہ ہوئے حتا ایک ماں اپنے شیرخار معصوم بچے کو لے کر آئی اور اس کے قدم تھوڑے سے ڈگمگائے تو بچہ بول پڑا اور کہا اس بری یا اماں اے ماں صبر کرو اے ماں استقامت کا مظاہرہ کر ثابت قدم رہے انموکل الجنہ اللہ ہمیں جنت میں جمع کرے گا پھر اس ماہ نے بھی اپنے آپ کو اس آگ میں پھینک دیا یہ واقعہ سورہ بروج میں مذکور ہے قتل اصحاب الخد ہلاکت ہو سرنگ والوں کے لیے جنہوں نے سرنگے کھود کر آگ بھڑکا کر مسلمانوں کو اس آگ میں ڈالا ان کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ ان ظالموں کے لیے لانت ہو اناردا تلوق آگ والوں کے لیے ادہم علیہ قرد بھڑکائی ہوئی آگ والوں کے لیے اللہ کی لانت ہو جس وقت وہ اس آگ کے آس پاس تماشبین بن کر بیٹھے ہوئے تھے جیسے کہ آج کل بھی بہت سارے لوگ مجاہدین اور ان کے ہمدردوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو دیکھ کر تماشا کرتے ہیں وہ ہم عالام فالون شوت وہ مالا ما فالون شہود اور وہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کا تماشا دیکھ رہے تھے سبب کیا تھا ان دہشت گردوں کو قتل کیا جاتا ہے ان پر ڈرون حملے ہوتے ہیں دس ہزار ہزاروں کلومیٹر دور سے آ کر کفار سلیبی اور یہودی ان کو قتل کرتے ہیں اور تماش بین بھی تماشے کرتے ہیں اور مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں وجہ کیا ہے امان قم امن ہم اللہ عزیز الحمید اور انہوں نے ان کے ساتھ دشمنی نہیں کی مگر اس وجہ سے کہ وہ اللہ عزیز قابل تعریف پر ایمان لائے وہ اللہ تعالی کی حاکمیت اور اللہ تعالی کی تعریف کرتے تھے اس لیے انہیں اس انہیں آگ میں انہوں نے جھونک ڈالا اس آگ میں انہوں نے پھونک ڈالا اٹھارہ ہزار کے قریب مسلمانوں کے لیے صرف ایک ہی آپشن اور ایک ہی راستہ تھا وہ کیا تھا ارتداد کا آج بھی پاکستان میں افغانستان میں شام میں الجزائر میں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مجاہدین ہیں اور ان کے ہمدرد ہیں ان کے لیے حکومتیں ایک ہی راستہ چھوڑتی ہیں تسلیم ہو جاؤ سرنڈر ہو جاؤ اور اس تسلیم اور سرنڈر کے عمل کے لیے انہوں نے اپنے لیے درباری مولویوں کو بھی مقرر کیا ہوا ہے جو بڑے بڑے لارڈ اسپیکر لے کر اللہ مسلمانوں کو مجاہدین کو اور ان کے ہمدردوں کو دعوتیں دیتے ہیں کہ آؤ اس آئین اور قانون کے سامنے تسلیم ہو جاؤ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا اور کچھ ان میں بہت ہی انصاف پسند ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تسلیم ہونے والوں کی کیٹیگریز ہونی چاہیے تسلیم ہونے والوں کے درجے ہونے چاہیے جو کہ دعوت دینے والے ہیں ان کو قتل کیا جائے اور جو ان کے کام کو آگے بڑھانے والے ہیں ان کو جیل میں ڈال دیا جائے اور جو کہ ویسے ہی امی ہی ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے جیسے کہ سعودی عرب نے کیا ہے گویا کہ سعودی عرب کے اس وقت کے نجران کے حاکموں نے جو حق پرستوں کے ساتھ کیا تھا آج بھی یہی کام یہ جاری رکھے ہوئے ہیں